فصل سالس ہم نے پڑھی تھی کتابوں کے ساتھ سے پہلے. یا بھی رہتی ہے کچھ یاد ہے یا نہیں جی پڑھ لیتے ہیں جی ایک حدیث تو ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو تین صفح ہے حدیث نمبر ہے تین ہزار دو سو چورانوے اچھا پڑھی ہے یہ اصل سالس پڑھ لی دونوں حدیث پڑھ دیے اس میں یہی کہ دوسرے حدیث میں کہ اپنے نفس کو نہ ہر نہ کرو ضبح نہ کرو مارو مت کیونکہ اگر آپ مومن ہے تو پھر آپ نے مومنہ کو قتل کیا یہ ناجائز ہے اگر آپ کافر ہے تو اجلت کیا آپ نے جہنم کی آگ کی طرف تو لہٰذا اس میں اس طرح اگر کوئی نظر مان بھی لیا جائے جو حرام ہے تو اس کے بدلے میں آپ خرید لیں ایک دنبہ اور اس کو ذمہ کرے اور مساکین کو کھلا فرماتے ہیں اس کے بعد کتاب القصاص ہے قصاص کہتے ہیں برابری کو یعنی برابری کا بدلہ لینا احساس اصل میں نفوس کے اندر ہوتا ہے القصاص کتاب القصاص ہے یہ مقاصرہ ہے یہ مماثلت کے معنی میں ہے مقاصد سے نکل رہا ہے مقاصد اس میں سے مزر ہے بمعنی مماثلت ہے یا قص اثر سے ہے بانا کیا ہے تب یعنی اس کی اتباع کی کیونکہ ولی جو ہے وہ اتباع کرتا ہے کس کا قاتل کا اس کے خیال میں جو کہ اس نے قتل کیا تو وہ اپنے مقتول کا بدلہ قاتل سے لینا چاہتا ہے تو یہ بانے کیا ہے اتباع بھی ہے اور مساوات کے معنی میں بھی ہے اس لحاظ سے یہ بدلہ لیا جاتا ہے شریعت میں ایک تو نفس کا بدلہ نفس سے ہے دوسرا کیا ہے الین و بلآین وال ان قرآن میں ان کا کیا ہے ذکر ہے کان کے بدلے میں کان ہے ناک کے بدلے میں ناک اور اسی طرح آنکھ کے بدلے میں کیا ہے اس میں بھی خصاص آنکھ ہے کتاب القصاص شروع کیا مصنبر اللہ تعالی نے تو فرماتے الفصل الاول قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد الله الا اله الا الله وعني رسول الله الا باحدى باحدى ثلاث النصب بالنصب وتغييب الزال والمارق لدينه تارك للجماعه متفق عليه عبد مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعیت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال نہیں ہے کسی ایک مسلمان آدمی کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کا خون, خون اس کو قتل کرنا نہیں شرط وہ کیا کرتا ہو یہ شد واللہ الہ اللہ اللہ گواہی بھی دیتا ہو کہ ماں سوائے اللہ کے معبود کوئی نہیں ہے اور یہ بھی گواہی دیتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں یعنی ایک مسلمان کا قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے حلال نہیں ہے اگر حلال ہے تو اس کے لیے تین طریقے ہیں اِلَّا ثلاث. یعنی تین طریقوں سے آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں ان کو جو, جو کے بنا پر نفس بن نفس ایک وجہ ہے نفس بن نفس قتل کیا جا سکتا ہے وہ بھی کس میں یعنی نفس نفس کے بدلے میں کساسن قتل کیا جاتا ہے انس جیسے قرآن میں آتا ہے اور اسی طرح کہتا ہے کہ دوسرا کیا ہے وہ سیب ضانی وہ جو زانی ہو شادی شدہ ہو سیب ہو وہ زنا کرے لیکن سندید چار گواہ اس پہ کیا ہو موجود ہو تب اس کو سنسار کیا جائے گا یہ قتل ہے اور دوسرا کیا ہے ولبارکولی دین وہ آدمی جو کہ اپنے دین سے نکل جاتا ہے مارک سے مطلب نکلنے والا اپنے دین سے یعنی تارک اپنی جماعت کی جو آدمی اپنی مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے مرتد ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے تو پھر اسلامی حکومت کو اس کو مارنے کا کی کیا حکم ہے اس کو قتل کر سکتے ہیں اس تین طریقوں کے علاوہ اور کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہمیشہ مومن وسط میں رہتا ہے اپنے دین کے بارے میں یعنی دین میں وسیع ہو کر رہتا ہے اللہ جان دین کے اندر اس کو ترقی نصیب فرماتے ہیں اور آگے بڑھتا جاتا ہے اعمال میں اضافہ کرتا جاتا ہے شرک یہ ہے کہ ما عالم دمن حراما جب تک یہ پہنچتا نہیں ہے دم حرام تک مطلب یہ ہے کہ نہ حق قتل نہیں کرتا جب تک نہ حق قتل نہیں کرتا تو اللہ نے اس کے لیے دین کے راستے کونے رکھے اور یہ دین کے کاموں میں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتا ہے اور, اور آمال اپنے بڑھا سکتا ہے اگر کسی آدمی نے قتل کر دیا حرام کر دیا یعنی حرام خون کر دیا وہ اللہ جل دین کے معاملے میں اس کے سامنے راستے اللہ بند کر دیتے ہیں یا آگے نہیں بڑھ سکتا کیوں اس کی نحص جو ہے اس کے اوپر آ جاتی ہے راہل بخاری وحن رضی اللہ تعالیٰ حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما یقضا بین الناس یوم القیامت فی الدمائی متفقن علیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے اشارت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے پہلے جو فیصلے کیے جاتے ہیں لوگوں کے درمیان میں روز قیامت میں وہ کس میں ہوں گے فی الدماغ خون کے بارے میں ہوں گے یعنی قتل قتول جس نے کسی کو قتل کیا ہو مختول کا بدلہ اللہ لیں گے اس سے اگر دنیا میں قصاص کا معاملہ نہیں قائم ہوا یا دیت پہ راضی نہیں ہوئے اور عفو درگزر کا معاملہ بھی نہیں گزرا روز قیابت میں سب سے پہلے اللہ سے فیصلے قتل کے کریں گے ان کے کیسز اللہ پہلے سنیں گے ان کے فیصلے پہلے ہوں گے باقی کاموں کے بعد میں متفق ناری کیوں یہ بڑے اہم چیزیں ہیں وعن المقتاد بن الأسود أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالصيف فقطعها ثم لا زمني بشجرة فقال أسلمت لله فخير وعاية فلما أهويت ليقتله قال لا إله إلا الله أقتله بعد أن قالها قال لا تخت فقال رقا یا رسول اللہ انہو قطع کا تا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا لو فان ان کا تل قبل ان تخت لہو قبل ان کا بھی منزلتی قبل کو متفق ناری مقدار اسود ایک مسئلہ پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ دریافت کرتے ہیں پوچھتے ہیں اور ایتا ان لقیت مین یا رسول اللہ اس کے بارے میں مجھے افتوا دے دے آپ مجھے بتا دیں کہ اگر میں کافروں میں سے ایک آدمی کے ساتھ آمنا سامنا کرتا ہوں تو فخر نہ ہم آپس میں لڑ پڑے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے یعنی ہماری کیا ہوگئی لڑائی ہو گئی وہ کافر ہے میں مسلمان ہوں اس کو میں اس لیے قتل کر رہا ہوں کہ وہ کافر ہے اسلام کے خلاف ہے اور مسلمانوں کو قتل کرتا ہے لہٰذا میں بھی اس کو قتل کرتا ہوں وہ مجھے قتل کر رہا ہے تو اسی اسلام میں اگر وہ غالب آتا ہے اتنا غالب کہ وہ تلوار سے وار کر کے میرے ایک ہاتھ کو کاٹ لیتا ہے میرے ہاتھ کاٹ لیا اس نے فقط آحا ہاتھ کو کاٹ لیا تلوار سے مار دیا اس کے بعد پھر اس نے پنا لی ایک درخت کے پیچھے جان بچانے کے لیے میں وار کروں تو درخت کے پیچھے چھپ جائے ادھر سے ہو جاؤں تو ادھر ہو جائے ادھر سے ہو جاؤں تو ادھر ہو جائے مطلب یہ کہ وہ پناہ پکڑی ہوئی اس درخت کے پیچھے پھر کہتا ہے کہ فقال اسلم تو للہ مجھے آواز دی وہ اس کو پتا ہے کہ ابھی میں نے کا ہاتھ کاٹا بھی یہ مجھے چھوڑے گا نہیں تو اس نے کہا کہ اسلم تو للہ میں نے اللہ کے لیے اسلام قبول کیا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فلم ماہی تو نہ جب میں اس کے لیے اترا اور قص کیا تاکہ میں اس کو قتل کر سکو یعنی وہ میرے قابو میں یا میرے تلوار کے نیچے آنے لگا اس وقت کہا کہ لا الہ الا اللہ پہلی پڑھ لی تبھی اس میں مسلح کیا ہے کہ کیا اخت الحو اقت یا رسول اللہ کیا مجھے اجازت ہے مجھے یہ جائز ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں اس کو قتل کر سکوں میرے لیے اس کا قتل کرنا کیسا ہے کیونکہ کلمہ بھی پڑھ چکا ہے لا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کو قتل مت کرو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے یہ مسلمان ہوں گے چاہے جیسے بھی پڑھا ہو جس نیت سے بھی پڑھا ہو منہ سے الفاظ نکل گئے لا الہ الا اللہ کے تو اللہ کے ہاں یہ کیا ہے یہ مسلمان باقی دل میں کیا ہے یہ جانے اللہ جانے لیکن شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے تو لہٰذا ظاہری طور پہ یہ مسلمان کلا قرار دیا جاتا ہے تو اس کو آپ قتل مت کرو حضرت مقداد ابن اسود فرماتے ہیں کہ فقال یا رسول اللہ ان نہ قطع یا رسول اللہ اس نے میرے ایک ہاتھ کو کاٹا ہوا ہے میرے ایک ہاتھ کو کاٹ کر ڈالا تو میں اس کو قتل نہ کرو کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی قتل مت کرو کیونکہ جب آپ کا ہاتھ کاٹا اس میں اس وقت کافر تھا ابھی جب آپ اس کو قتل کرو گے تو اس وقت یہ مسلمان ہے کریم پڑھ چکا ہے فہم قتل تو ہو فہین نہ ہو قبل ان تخت اگر اس کو آپ قتل کریں بے شک یہ تو تمہارے جیسا ہوگا اس سے پہلے کہ آپ اس کو قتل کریں ابھی قتل نہیں کیا نا آپ نے اور لڑ رہے تھے تو یہ مسلمان ہو گیا یہ آپ جیسا ہو گیا اس نے آپ کا مقام لے لیا کوئی نہ کبھی منزل تی قبل قولا کلیم تلتی قال تو آپ جب اس کو قتل کریں گے تو آپ اس کی وجہ ہو جائیں گے اور اس جیسا جیسے کہ اس نے پہلے کلیمہ نہیں پڑھا تھا کلیما جب نہیں پڑھا تھا اس وقت کیا تھا یہ کافر ابھی کلمہ پڑھ لیا آپ جیسا ہو گیا اگر آپ اس کو کلیمے پڑھنے کے باوجود قتل کرتے ہیں تو آپ اس جیسے ہو جائیں گے جب اس نے پہلے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس طرح اس طرح کا مطلب کیا ہے کافر کیونکہ کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنا یہ بھی کفر ہے جان بوجھ کر کسی کو ناحق قتل کرنا مسلمان کو اللہ سے نشانو اس کی سزا کیا فرماتے ہیں جہنم میں ہوگا خالدن فیحا اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جس نے قتل عمد کیا ہو قاص ٹھیک ہے نا جی اور بلا کسی وجہ کے قتل کے لیے وہی تین صورت جو گزر گئی تو مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں تو یہ تو مسلمان ہو گئے لہٰذا آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقع ہے ایک کافر آتا ہے اور اس سے تلوار لے کر سر پہ کڑا ہو جاتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ ایک روایت آتی ہے تلوار اس کے لے کر سر پہ کڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے اب مجھے کون تجھے کون بچائے گا مجھ سے میں ابھی آپ کو قتل کر سکتا ہوں تلوار میرے ہاتھ میں آگے تو وہ روایت جو ہے اس نے کہا کہ اللہ مجھے اللہ بچا لے گا آپ سے تو کافر لرزا ہو گیا اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گری جب گری تو آپ کو تو اس کے پاس جواب نہیں تھا تو اس نے معاف کر دیا جب معاف کر دیا تو اس نے کریما پڑھ لیا یہ ہے کہ کہنے جی اور حضرت علی رضا واقعہ آتا ہے کہ کافر کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی تو کافر کو جب لٹایا مارنے لگا تو کافر نے توکا اس کے منہ پر حضرت اس کو معاف کر دیا اسی نے کہا کہ یہ تو لڑ رہا تھا آپ کے ساتھ وہ کہتا پہلے جو اس کو میں مار رہا تھا یا قتل کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا ابھی جب اس نے میرے منہ پہ توکا، تو پھر کیا ہے یہ انتقامن ابھی میں اگر ماروں گا تو یہ انتقام ہو جائے گا لہٰذا میں نے اللہ کے لیے معاف کر دی تو جب معاف کر دیا اس کافر نے کلیمہ پڑھ دیا تو لہٰذا جب کلمہ پڑھتا ہے تو اسلام تو ظاہر کو دیکھتا ہے لا کلمہ پڑھ لیا تو لہٰذا آپ اس کو قتل مت کرو اگرچہ وہ فرح کا حالت میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے لڑتے لڑتے آپ کا ہاتھ کاٹ ڈالا پھر بھی آپ اس کو قتل مت کرو قتل کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے انہیں منزل تک قبل تخت نہ بھی منزل تی قبل کلیمت القال متفق علی تو لہٰذا یہ کیا ہے خطرناک کام ہے کسی مسلمان کا ناحق قطر کرنا یا کافر کے ساتھ مقابلہ چل رہا ہے اس نے کلمہ پڑھ دیا بس چھوڑ دوست فان اسامت ابن زید یہ دیکھ کہ حضرت اسامہ ابن زید کا واقع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اس سے ناراض ہو گئے اور اس کو ڈانٹا یہ اسامہ یہ اوسام سے ایک اشتہادی غلطی ہوئی تھی حضرت عصام بن عزیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کو سریعہ بنا کر کسی لوگوں کی طرف بیجا اور وہ جوہین قبیلے کے لوگ تھے شہاد کے غرض تھے فاتحی تعالی رجل من ایک آدمی کے پاس میں چلا گئے ان میں سے میں کیا اس کو مارنے کے لیے یعنی ہماری اور ان کی دشمنی تھی وہ کافر تھے اور نہ مسلمان تھے بنی جو ہے نا قبیلے کے, لوگ تو جہاد کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک آدمی دیکھا میں نے اس کی طرف جب بڑھا تاکہ اس کو میں نیزہ ماروں قتل کروں کہ اس نے دیکھا کہ یہ بھی مجھے مارنے لگا فقال اللہ اس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا سام فرماتے فتح میں نے اس کو نیزہ مارا اس کلیمے پڑھنے کے باوجود قتل تو اس کو میں نے قتل کر ڈالا کلمہ پڑھ لیا تھا میں نے بھی لیا تھا لیکن پھر بھی میں نے اس کو قتل کر دیا تو یہ ایک اشتہادی غلطی ہوئی کیوں فرماتے جب میں نے یہ کیا اور میں نے یہ سوچا کہ یہ جو کلمہ بھی اس وقت پڑھ رہا ہے مجھے دیکھ کر اور میرا نیزہ دیکھ کر یہ ڈر کے مارے پڑ رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے. یہ خالص نیت سے یا دل سے یہ کلمہ اس نے نہیں پڑھا لہٰذا اس کو میں نے کیا کر دیا یہ سمجھ سوچ کر یہ مار دیا صلی اللہ علیہ پس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آیا تو میں نے یہ واقعہ سنا ہے اخبار تو فقال شہید اللہ رسول کو واقعہ سنا گیا رسول اس طرح کلیما پڑھا پھر بھی میں نے مار دیا ڈر کے مارے پڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ آپ نے قتل کیا اس کو اس کے باوجود کہ اس نے یہ گواہی دی تھی یعنی اس نے تو گواہی دے دی کہ معبود برحق صرف اللہ ہے اس کے مطلب یہ کا تو مسلمان ہو چکا تھا پھر بھی تم نے قتل کیا تو, تو یا رسول اللہ انما فعل ذلك میں نے کہا کہ اللہ اس نے تو یہ کام اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا تھا یہ کریما جو پڑا ہے جان بچانے کے لیے پڑا تھا یعنی میرا اشتہاد یہ ہے میرا گمان شخص بہو انقل یا قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آپ نے پھر اس کا دل کیوں چیر پاڑ نہیں کیا اور دل کو پار کر دیکھتے تھے دیکھ لیتے کہ اس نے کریمہ اخلاق سے پڑا تھا یا ڈر کے مارے پڑا جیل میں جا کر آپ دیکھ لیتے یہ فیصلت کیسے کر سکتے آپ کے تعاجن پڑتا یا اخلاق سے نہیں پڑاتا یہ فیصلت تو اللہ ہی کر سکتا ہے آجی جی عالم بزاط سدور تو اللہ کی ذات ہے آپ سن نہیں ہے یہ کون سا آپ نے اپنی طرف سے فیصلہ کیا متفق علی وفی روایت البلی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا اللہ ایک روایت نہیں ہے کہ حضرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا اللہ کا کیا کرو گے جب یہ آدمی قیامت میں اٹھے گا اور پڑھتا ہُوا اللہ کے حضور آئے گا تو تم کیا کرو گے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بار بار کہی عسامت سے کہ دیکھے احتیاط کی بہت ضرورت ہے آپ ٹھیک ہے جذباتی ہو گئے جہاد کے لیے گئے تھے لیکن کم از کم یہ سوچ لیتے کہ جب کلمہ پڑھ لیا بس اس کے بعد پھر حق نہیں بنتا تھا پھر حضرت اسامہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایسا پیشے تھا وہ کہتا کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہو جاتا اور یہ کام جو مجھ سے ہوا ہے حالت اسلام میں یہ کہاں کفر کے حالت میں مجھ سے ہو جاتا تاکہ اسلام لانے کے بعد مجھے معافی ملتی تو حضرت اسامہ کو یہ کیا یہ پہ شمانی لاحق ہوئی اب یہ ایک اشتہادی غلطی ہے اگر اس پہ اللہ تعالیٰ مواخذ نہیں کرتے لیکن پھر بھی تخوا کے خلاف ہے احتیاط کے خلاف ہے احتیاط اسی میں ہے کہ ایک کافر کے ساتھ تمہاری لڑائی چل رہی ہے جنگ ہے آمنا سامنا ہے اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو آپ سمے لے کے اللہ کے لیے پڑھیے لا اللہ پڑھ لیے آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کی نیت کیا تھی کیونکہ نیتوں کا فیصلہ تو اللہ ہی کر سکتے ہیں کہ انسان اس فیصلے کو نہیں کر سکتا یہ حضرت اسامہ کی کیا حدیث یہاں تک قتل کرنے کا کیا احتراج ہے اور اس میں احتیاط کی ضرورت ہے اور آج کل کے زمانے میں کوئی انسان کسی کو انسان نظر نہیں آتا قتل سب سے سستی ترین چیز اس ملک میں کیا ہے قتل و قطول ہے اللہ معاف کرسول کر قال قال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد فرمایا جس نے معاہد کو قتل کیا معاہد کون ہے جس نے آہد المام تل کے ہر بھی ضمین جس نے عہد کیا ہو امام کے ساتھ مسلمانوں کے امام کے ساتھ کہ میں نہیں لڑوں گا یا ذمہ ہے یا وغیرہ وغیرہ جیسے پنا جی ہو دارال اسلام میں اے کافر کہتا کہ میں تجیت ہوں گا لیکن یہاں رہوں گا تمہارے امان میں رہوں گا یہ معاہد ہے جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس کو جس نے قتل کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت کی خوشبو تک اس کو محسوس نہیں ہوگی یعنی جنت میں داخل ہونا جانا یہ تو دور کی بات ہے دور سے بھی کہاں جنت کی خوشبو یہ محسوس نہیں کر سکے گا اتنا اللہ جنت سے اس کو دور رکھے گا خریف بے شک جنت کی جو خوشبو ہے وہ پھیلتی ہوتی ہے اور محسوس کی جاتی ہے چالیس خریف دور سے ابھی ایک خریف کیا ہے خریف میں اختلاف ہے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے ہاں جی یعنی چالیس سال کے مزل کے مسافت پر کسی نے چالیس مہینے کہا کسی نے چالیس ہفتے کہا کسی نے چالیس کیا دن کہا بہرحال یہ جب بھی اس طرح استعمال ہوتا ہے تو یہ بہت دور کے لیے کیا ہے اس کی دلالت ہوتی ہے کہ جنت کی خوشبو بہت دور دور تک لوگ محسوس کرتے ہیں لیکن اس آدمی کو جس نے معاہد کو قتل کیا ہو تو اس پر حرام ہے جنت کی خوشبوبی رواہ البخاری وعن ابی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من تردہ من جبلن فقتل نفسہو فی فی قوو فی, فی, فی نار جہنم یہ قد خودکشی کے بارے میں حدیث ہے جراب ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا من تردہ من جبلن جس نے اپنے آپ کو لڑکایا پینک دیا پہاڑ کے اوپر سے قتل نفس ہو اس ذریعے سے اپنے نفس کو قتل کر دیا کوئی چلانگ لگاتے ہیں پل کے اوپر سے نیچے پانی میں کوئی خشکی میں وہ اونچی جگہ سے خود غیر کر کسی نے خود کشیاں کی مینار پاکستان سے چلانگ لگائی ہوا جی جن کی وجہ سے میناری بند کر دیا گیا اور کسی نے چھت کے اوپر سے چلانگ لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے پہاڑ کے اوپر سے چلانگ لگائی نیچے کھائی میں مر گیا اپنے آپ کو قتل کر دیا خودکشی کر لی یہ جہنم کے آگ میں ہوگا آگ میں یا تردا فی ہمیشہ اس میں لڑکایا جائے گا اوپر لے کے نیچے پہنکا جائے گا پھر اس کو اٹھا کے پھر اوپر لے کے پھر نیچے پہنکا جائے گا یہی سلسلہ اس کے ساتھ چلے گا خالدن مخلدن فیحا ابدا ہمیشہ یہ جہنم میں رہے گا اور اس کی یہی سزا ہوگی کیونکہ نصر ہے یہ اللہ کی امانت ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ومن تحشا سمن جس نے پی لیا سمن یعنی زہر فقتل نصر زہر پی کے اپنے آپ قتل کر دیا فسمو فی یدی یتحصاہ فی نار جہنم اس کا وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا روز قیامت میں جہنم میں اس کو پی کے مر جائے گا پھر زندہ ہوگا پھر پی کے مر جائے گا یہی سزا اس کو ملتی رہے گی خالدیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں یہی سزا یہ بکتا رہے گا مین صحب حدید جس نے ایک پرچی سے یا کسی تیز دارے سے لوہے کے بنی ہوئی اس سے اپنے آپ کو قتل کر دیا اس کا جو حدید ہے چوری ہے جو بھی ہے اس کے ہاتھ میں ہوگی روز قیامت میں یا توجہ بھی فی بطنی اس کو لگاتا ہوگا اپنے پیٹ کے اندر پیٹ کے اندر گسایا اس کو جہنم کے آگ میں حالدن مخلدن کے لیے جہنم کے آگ میں اسی طرح اس سزا کو پاتا ہوگا یہ اپنے آپ کو مار کے مار کے پھر زندہ کرے گا اللہ پھر مارے گا اپنے آپ کو یہی سزا اس کو ملتی رہے گی کی کیونکہ اس نے اللہ امانت میں خیامت کر دی نفس یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے اور اس کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے یہ روایت بھی ہے جناب جیسے ابو سے فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے نفس کو خنق کر دیا خنق سے مراد گلا دبا کر اپنے آپ کو مار دیا گلا گھونٹ کے تو یہ روز قیامت میں جہنم میں اسی طرح اس کو سزا ملتی رہے گی گلہ اس کو دبا کے مارا جائے گا پھر زندگی کیا جائے گا پھر گلا دبا اسی طرح ولجی یت انہا یت انہا فنار جو اپنے آپ کو نیچے سے مار کے قتل کرتا ہے روز قیامت میں جہنم میں اسی طرح اس کو سزا ملتی رہے گی روا البخاری وعن جندب تو بب نے عبد اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے اللہ چلان ہو ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی تو فرمائے اور رب الحمد للہ